وہ کافروں سے لڑنے کی بجائے مسلمانوں کو گالیاں دینا تانے دینا تنگ کرنا ذلیل کرنا ان میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کافروں کا ہاتھ روکنے کی بجائے مسلمانوں کو رسوا کرتے ہیں اور دوسرے صحابے کرام ہیں اب ہمیں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے قیامت تک تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے نبی کے طریقے میں بہترین قسم کا نمونہ موجود اللہ کے نبی نے اس موقع پہ کیا کیا تھا بھاگ گئے تھے یا میدان میں ڈٹے رہے تھے مقابلہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا تکلیفیں برداشت کی کہ نہیں کی تو تم تو نبی کے امتی ہو تمہیں تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے تو اللہ کے نبی جب میدان میں ڈٹ گئے تو حکمت بھی یہی ہے مصیحت بھی یہی ہے اور تمہیں بھی اسی طرح سے میدان میں رہنا چاہیے لمن کان نئی اللہ لیکن یہ وہی شخص کرے گا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو ولیوم الاخر اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو وضا اللہ کا اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو ایمان والوں نے جب لشکروں کو دیکھا تو خوش ہو گئے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ تو تیرا وعدہ سچا ہو رہا ہے کہ سارے دشمن جمع ہو کے آ گئے ہمارے خلاف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سچے ہیں ہم مسلمان ہیں اس لیے ساری دنیا کا ککر میں ختم کرنا چاہتا ہے تو اللہ یا ہمیں فتح دے یا بخش دے جو چیز بھی دے گا ہر حال میں ہم راضی ہیں والما رالمن الحضاب جب مسلمانوں نے لشکروں کو دیکھا قالوا اللہ رسول کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وساد اللہ رسول اللہ بھی سچا ہے اس کا رسول بھی سچا ہے وما اللہ ایمان و اور اس چیز نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو بھی ان کی اطاعت کو بھی مسلمان جب بھی مشکل میں آئے گا اس کا اللہ پر ایمان بڑھے گا اور منافق جب بھی مشکل میں آئے گا وہ اللہ سے ناراض ہو جائے گا اب ایمان والوں میں تین جماعت اللہ تبارک و تعالی نے بنا دی من المو منین اور ایمان والوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا پھر یہ سچا کرنے والے دو طرح کے ہیں تو من خزان احبا ان میں سے کچھ نے تو اپنا مقد پورا کر لیا اپنا ذمہ پورا کر لیا یعنی شہید ہو گئے وامنظر اور کچھ شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں وہ ماہ تبدیلا اور انہوں نے اپنی زبان کو اپنی بات کو ایک ذرہ بھر تبدیل نہیں کیا دو طبقے ہو گئے ان سچے مسلمان مردوں کے تو مرد وہی ہے جو جہاد کرے سچا وہی ہے جو جہاد کرے ایمان والا وہی ہے جو جہاد کرے تین اللہ تعالیٰ نے صفات بتائیں من المو ایمان والوں میں سے رجال کچھ ایسے مرد ہیں صادقو جنہوں نے سچا کر دکھایا ماں اللہ علیہ اللہ کے وعدے کو میدان نہیں چھوڑا فمی خزانہ کچھ شہید ہو گئے اپنا مقصد پا لیا جنت میں مزے کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں امین ہو می کچھ پیچھے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کب شہادت دیکھ کے اپنی ملاقات کرائے گا ہم بھی تیرے پاس آئیں گے لوگ دنیا کے بادشاہوں سے ملنے کے لیے ترستے ہیں ہم تو بادشاہوں کے بادشاہ سے ملنے کے لیے ترستے ہیں ہمارا بتل تبدیلہ دنیا کے کفر کی طاقت دیکھ کر بدل نہیں چاہتے کہ اب حالات بدل گئے تو اب نہیں لڑیں گے بلکہ اپنی بات اور اپنے دین پر مکمل طور پہ قائم رہتے ہیں صرف ایک صاحب ہیں حضرت طلعہ رضی اللہ عنہ جن کو حضور نے زندگی میں زندہ شہید قرار دے دیا تھا یہ غزب عہد میں جب اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف تیر مارے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے تھے کہ اللہ کے نبی کے چہرے پہ تیر نہ لگے میرے ہاتھ میں لگے اسی تیر اپنے ہاتھ میں کھائے نکالتے تھے پھر کھاتے تھے پھر نکالتے تھے پھر کھاتے تھے, تھے کیسے مبارک ہاتھ سے وہ ہاتھ شل ہو گیا ساری زندگی وہ ہاتھ کام نہیں کیا جب شہید ہوئے تو حضرت علی ان ہاتھوں کو چما کرتے تھے کہ یہ وہ ہاتھیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کی تھی اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کلا ہونے کی توفیق عطا فرما دے کیونکہ اللہ کے نبی کو اپنے چہرے سے بھی زیادہ اپنے دین سے پیار تھا اور آج اس دین پر تیروں کی پوچھاڑ ہے امت پہ تیروں کی پوچھاڑ ہے تو حضرت حضرت صلاح کے بارے میں حضور فرماتے تھے خاص یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا یعنی شہادت کا رقبہ پا لیا تو یہ باحث صحادی ہیں جن کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام دے دیا ان کے نبی کی زبانیں اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے سچے لوگوں کو ان کے سچ کا دین اہم شاہ یصوبہ علیم اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے اور چاہے تو انہیں توبا کی توفیق دے دے کان غبور الرحیمہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بچنے والا بڑا مہربان ہے ورد اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے واپس لوٹا دیا کافروں کو ان کے غصے میں ان کے غصے کے ساتھ غیض غازہ کسی مشکیزے کو کر دینا پانی تو اس میں سے پانی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر وہ تسما باندھ دیتے ہیں اگر وہ تسمہ کھولے تو پانی اندر سے باہر ابل کے نکلتا ہے اسی بل کاجل غیزا تو غیر کہتے ہیں اس غم کو جسے انسان کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا اور حکم بھی نہیں کر سکتا تو وہ اندر سے گھٹتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے تو اب یہ مشرق آئے تھے ختم کرنے کے لیے اور پھر خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں ایسا طوفان آیا کہ خیمے اڑ گئے تنابیں اکھڑ گئیں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے عورتیں مردوں سے ناراض مرد عورتوں سے ناراض عز. اب سارے شلیل ہو کے جا رہے ہیں اندر اندر ہر شخص کو غصہ ہے مگر کس کو ذمہ داری ڈالے گا کسی کو ذمہ داری آئے تھے ناچتے گاتے ہوئے ناچ رہے تھے جا رہے تھے میوزک بچ رہا تھا جیسے ہماری کرکٹ ٹیم جا رہی تھی پھر جب واپس گئے تو رہتے واپس ایسے تھے وہ واپس تکلیف لائے تھے تو اب کیس کی حالت کے اندر جا رہے ہیں پوری طرح سے مکمل طور پہ پریشانی کے عالم کے اندر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے واپس کر دیا دیکھو جا رہے ہیں حضرات جا رہے ہیں دس ہزار بارہ ہزار کے جا رہے ہیں اور ایک مسلمان کی حضرت حذیفہ کی جاسوسی اللہ کے نبی گئے اور جا کے کہا کہ کون جائے گا مشرقوں کی خبر لینے کے لیے میرے ساتھ جنت میں ہوگا صحابہ کے پیٹ میں کھانا نہیں تھا جسم پہ کپڑے نہیں تھے سردی سارے حیران ہیں تو آپ نے فرمایا ہو جائے پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور وہ جتنی دیر گئے کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ میں کسی گرم چیز میں لکھتا ہوا اور وہاں پر گئے تو ان کے مجمع میں بیٹھ گئے ابو سفیان کو شک ہوا کہنے لگا ہر شخص اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے نام پوچھے کہ میں جاسوس پر نہیں گھس گیا تو حضرت نے فوراً مسرے کا کیا میں تیرا اس نے نام بتا دیا ان کا نام پوچھنا بھول دیا گھر کے مارے تو ساری خبریں آ گئیں. اب اس کے بعد ایک صحابی آئے حضرت نعیم بن مسود اللہ کے نبی میں پکا چکا مسلمان پکا چکا مسلمان لیکن ابھی میرا اسلام کسی پتا نہیں ہے کوئی خدمت میرے لائق ہو تو میں ان یہودوں کو اور مشرکوں کو لڑا دو چاہیے وہ سیدھے بنوا کے پاس گئے اور کہا یہ جو آئے ہیں نا مشرک یہ اصل میں عربی ہیں قریشی ہیں اور یہ حضور بھی انہی کے قبیلے سے ہیں یہ بعد میں تم سب تمہیں مار دیں گے پوری طرح سے تمہیں پھنسوا کے یہ سب چلے جائیں گے تم ان مشرکوں سے کہو کہ چند آدمی بطور رہن کے تمہارے پاس رکھوائے اس کے علاوہ تم کبھی اعتبار نہیں کرنا وہ حیران ہونے کا اچھا یہ بات ہے شام کو مشرقوں کے پاس گئے کہا یہودی پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں وہ تمہارے کچھ لوگوں کو مانگ کے سازش کر کے وہ حضور کے حوالے کر دیں گے اور ان کو قتل کر کے لٹکا دیں گے یہاں پر اور پھر تم ابھی فوراً ان سے مطالبہ کرو کہ وہ لڑائی کے لیے نکلیں اور ان کو پتہ تھا ہفتے کا دن ہے ہفتے کے دن یہودی نکلتے نہیں ہیں تو فوراً ابو سفیان نے اکرما بن ابھی سال کو بھیجا کہ یہودی اسے کہو کہ اور لڑنے نکلے نے کہا لڑائی نہیں ہے آج ہفتے کا دن ہے اپنے چند آدمی ہمارے پاس رہن بھیجو اس نے کہا اچھا اس کی بات ٹھیک لگتی تھی سازش ہو رہی ہے تو بات ساری فوٹ پڑ گئی ان کی آپس میں یاد جو صلاحیت مسلمان ہیں اگر یہ بھی جہاد میں ساتھ دیں جن کو اللہ نے معاشرت جن کو اللہ نے کمپیوٹر پہ دفتر دی جن کو اللہ تعالیٰ نے معاشی نظام میں منٹوں میں مسلمان دنیا کے اوپر کھا سکتے ہیں لیکن ہم تو سارے کامروں کے نیچے لگے ہوئے ہیں ہر شخص اگر اپنی صلاحیت استعمال کر دے آسمان کی نصرت بھی تیار ہے مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ کی مدد بھی تیار ہے لیکن مسلمانوں کو طبقے اپنی صلاحیت لگاتے نہیں ورد اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بے قزیم اللہ نے لوٹا دیا کافروں کو ان کے غصے میں بھلا ہوا لم ينالو کوئی بھلائی ان کے ہاتھ نہیں آئی وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ المین اور اللہ مومنوں کی طرف سے لڑنے کے لیے کافی ہو گیا <تصفح> میں اس لیے کہتا ہوں اللہ کے رستے میں لڑنے کو گالی نہ دو ورنہ اللہ کو گالی لگے گی اللہ خود لڑ رہا کہ مومنوں کی طرف سے اللہ نے لڑائی کی وہ کان اللہ قبی اللہ قوت والا غالب اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے غزبۂ کھنڈت سے اپنے گھر مبارک میں جا کے غسل خانے سے ٹیپ لے جا رہے تھے اتنے دن کی مٹی کپڑے نہانا تھا کہ کنڈی کھٹی باہر نکلے تو ابراہیل امین کھڑے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ نے تو جہادی وہ ادلیہ اتار دیا ہم فرشتوں کو تو ابھی حکم نہیں آیا اتارنے کا ہم تو ابھی ڈیوٹی پر ہیں تو ضرور نے پوچھا کدھر جانا ہے بنزہ کی طرف ہے اللہ کے نبی بھاگ اسلحہ اٹھایا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ لاس اللہ اللہ بھی بنی قریضہ یہ عصر کی نماز بنی قریضہ میں پہنچ کے پڑھنی ہے پھر اللہ اوپر کنارے پھر مدینہ گونج رہا ہے پھر قتال کی آواز پھر ایک نیا دم دما ایک نیا جوش اتنی لمبی لڑائی لڑ کے واپس آئے ابھی کپڑے بھی نہیں اٹھا تھے کہ اللہ نے دوبارہ عادیا پکڑوا دیا جا کے بنو ریضا کا محاصرہ تکبیر کے نعرے اور وہ یہودی جو اپنی قوت پہ ناز کرتے تھے کہتے تھے مکہ کے مشرقوں کو لڑنا نہیں آتا جب مسلمانوں کا ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ چلے گا چھپ کے وہاں پر بیٹھ گئے اور بیس بائیس دن کے بعد منتیں کرنے لگے کہ سات باز کو پھینک دو وہ فیصلہ کرے گا حضرت سات بعض سبھی ہو گئے تھے وہ ان کو بچھا کے لائے بڑی مشکل سے کھڑا کیا بچوں کو غلام بنا لو اور اس حالت میں سات سو یہودیوں سے اللہ کی زمین پاک کر دی گئی. اس کو کہتے ہیں غضو یہاں اس کا ذکر ہے اور اللہ, اور اللہ تعالی نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرقین کی مدد کی تھی مین اہل کتاب میں تھے کہاں سے اتار دیا اللہ نے من ان کے قلوں سے وقضف اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دی فلیقن سب ان میں سے ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے وہ تاثرون اور ایک جماعت کو قیدی بنا رہے تھے وہ اراسا اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا ان کی زمین کا وہ دیا رہا ہوں اور ان کے گھروں کا وہ اموالا اور ان کے مال کا وہ ارض لمتا تھا اور اللہ نے تمہیں مالک بنا دیا ایسی زمین کا جس پہ تمہارے قدم بھی نہیں پڑے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ اب وجوہات کا دور شروع ہو رہا ہے تمہیں خیبر بھی ملے گا اور تمہیں دور دراز کی وہ زمینیں ملیں گی جس پر تمہارے قدم نہیں پڑے تھے اور ایک مفسر کا کال ہے مفسرین میں سے بعض کا کال ہے وہ ارضل لمتا تھا مراد قیامت تک مچاہے جن زمینوں فدا فرمائیں گے یہ اس میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم زمینوں پر میرا نظام اور میرا نام بلند کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام زمینوں کا وعدہ فرما دیا تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی انہیں بلا کے اپنے ہاتھوں سے پیالے پیائیں گے ہو گئے کے جنہوں نے اللہ کی کسی زمین پر اللہ کے نام اور نظام کو اونچا کیا تھا اور ایک ہم اور آپ بھی ہوں گے اللہ معاف فرمائے کہ جنہوں نے کبھی اس چیز کو سوچا تک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اونچا ہو وکان اللہ علیہ الحین فضیر سوره احزاب ایت نمبر 60 لا ان ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضون والمرجفون في المدينه لنغريرن نكذبهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنه الله في الذين خلو من قبل ولن تجد الله تبديلا الْمُنَافِقُونَ اگر بعض نہ آئے یہ منافق لوگ ولین مرض ان اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اس بیماری سے مراد شہوت کی بیماری کیونکہ پیچھے پردے کا حکم آ رہا ہے کہ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر دلباپ ڈال لیا کریں اپنا چہرہ چھپا لیا کریں تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان آزاد خاتون ہے تو کوئی اس کی طرف غلط نگاہ نہ ڈالے مسلمان عورت پہ جب غلط نگاہ ڈلتی ہے تو غلط نگاہ ڈالنے والے پر لانت برستی ہے اور اس کے دل کا ایمان تھلب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن یہ منافق ظالم چھپ چھپ کے عورتوں کو دیکھتے تھے ناؤز بلا جیسے آج کل کے مسلمانوں کو اخبار میں ننگی تصویریں دیکھنا ٹی وی پہ ننگی تصویریں انٹرنیٹ پہ ننگی تصویریں دیکھنا شوق حالانکہ ان تصویروں میں کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں ملتا عقل سے بھی آدمی سوچے سوائے خرابی کے کسی عورت کو دیکھنے سے کیا تسکین ہوگی جا کے رات کو تین بجے کسی کونے میں بیٹھ کے تین دفعہ کہو اللہ،, اللہ اللہ اللہ ایسا سکون ملے گا جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے ایک منٹ کے لیے ہاتھ میں اسلیہ اٹھا کر کہو کہ اللہ اس اسلحے کو تیرے لیے استعمال کروں گا اس میں وہ شان ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں لیکن منافق گھٹیا ہوتا ہے وہ سارا دن گدھے کی طرح اسی فکر میں کہ اس عورت کو دیکھ لوں اس کو دیکھ لوں اس کو دیکھ لوں تو قرآن نے کہا کہ باز آ جاؤ لمین الْمُنَافِقُونَ اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئے ودینہ تھی قروبی مرض اور جن کے دلوں میں یہ شہابت کا مرض ہے اگر وہ بد نظری سے باز نہ آئے ورجی فون اصل تھی اور یہ مدینہ میں جو غلط خبریں پھیلانے والے صحافی ہیں مرجفون خبریں پھیلانے والے یہ ایک گروپ بنا ہوا تھا میڈیا سیل تھا یہ ان کا منافقین تھا یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کبھی خوش نہیں رہنے دینا اچانک ایک آ کے بیٹھ جاتا تھا کہتا ہے اور خبر سنی تم نے وہ جو کل اللہ کے نبی نے لشکر بھیجا وہ رستے میں لڑ پڑے آپس میں وہ اٹھا دوسرا اس نے اس کونے میں اس نے اس کونے میں اس نے اس کونے میں پورے مدینہ میں بات ہے بھئی وہ مسلمانوں کا لشکر لڑ پڑا تھا پھر اس نے آ کے آپس میں رات کو ہنسے کہہ کے لگائے کہ دیکھو کیسا ہم نے ان کو پریشان کیا اب صبح نیا ہم نے نئی خبر چھوڑنی ہے سناج اب صبح نئی خبر آپس میں جا کہا یار وہ جو پانچ دن پہلے سریا گیا تھا نا ایک آدمی وہاں سے آئے اس نے ان کی لاشیں دیکھی تھی وہ اب ان کے گھروں میں لوگ پریشان ادھر پریشان تھے وہ سارے مرضے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم پر کوئی الزام نہ اس بلّی فلاں جو چادر تین مالی ضنیمت کی وہ آپ کے پاس ہوگی فلاں में ہوگی تاکہ مسلمانوں میں حضرت معاشہ عائشہ صدیقہ پر تومت تو یہ جو اس زمانے کے میڈیا سیل بناتے ہیں جھوٹی خبروں کے لیے یہ اس زمانے کے مناسبوں سے سیکھا انہوں نے کہ جنگ اس طریقے پہ لڑو آج بھی پچہتر فیصد خبریں جھوٹی ہوتی ہیں اور مسلمان دل تھام کے بیٹھ جاتے ہیں کہ پتا نہیں کیا ہو جائے گا ہم مر جائیں گے یہ خدا بن چکے ہیں یہ اتنی طاقت کوئی طاقت نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے اللہ صرف ایک ہے طاقت صرف اللہ کی ہے اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے یہ صرف جھوٹ پھیلایا جاتا ہے روک ڈالنے کے لیے مسلمانوں کے اوپر تو فرمایا یہ جو مرجے خون ہے جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں مدینہ میں ان سے کہیں کہ بعض آ جاؤ اگر یہ بعض نہ آئے لانوی اللہ کا بھیم تو اے نبی ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے سم ملا بیرون کپیا اللہ کلیلہ پھر ہی آپ کے پڑوس میں نہیں رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن یعنی ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا ملعنینا یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ملعون لوگ ہیں لانت والے ہیں این ماسوی کو جہاں بھی پائے جائیں اسی ان کو پکڑا جائے تو کتلو تفتیلہ اور اچھی طرح سے ان کو قتل کیا جائے سنا طینل قبل یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ولاً سننا دلّی تبدیلہ اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی اس آیت میں حضرات مفسرین گستاخ رسول کی سزا پر بحث کرتے ہیں ہمارے پاس آیات ابھی کافی زیادہ ہیں اس لیے مجھے مجبوراً مختلف جگہوں پہ تجریح چھوڑنی پڑتی ہے تو اس لیے ہم اپنی آیات پوری کریں گے تاکہ آیات جہاد مکمل ہو جائیں الحمدللہ سورہ آزاد بھی ہماری اللہ کے و کرم سے مکمل ہو گئے سورہ محمد چھبیسویں پارے میں محمد، کی سورت محمد عام مخصرین کے یہاں سورت کا نام سورت الفال ہے سورت القتال اللہ کے رستے میں لڑنے والی سورت تو اللہ کے رستے میں لڑنا بری بات ہوتی تو قرآن کی ایک سورت کا نام نہ ہوتا دوسرا نام سورت کا سورہ محمد ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو قتال کی تلقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے یہ سورت مدنی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی ہونے کا معنی یہی ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس میں اڑتیس آیتیں ہیں اور ان میں سے بتیس آیتیں آئےت جہاد اور بعض مفترین نے ایسی تشریح کی ہے کہ اس تشریح کے تحت پوری کی پوری اڑتیس آیات آیات جہاد بنتی ہیں لیکن چونکہ اس میں چھ آیات کا تعلق جنت وغیرہ کے بیان سے تھا تو ہم نے اس کو نکال دیا اور باقی بتیس آیات آیات جہاد تین اہم موضوعات پہ بات ہوئی ہے ایک تو قیدی کے احکام بیان کیے ہیں کہ جنگ میں مسلمان جب کسی قیدی کو پکڑیں گے تو اس کا کیا حکم ہے نمبر دو منافقین جہاد سے کیسے بہانے کرتے ہیں کس طرح دور ہوتے ہیں اور نمبر تین مال جہاد میں مال قرض کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور شریعت نے اس کی کتنی تاکید کی ہے ان تین احکامات کو بیان کیا ہے تو پڑھے آیت نمبر ایک سے عن اللہ دین سبی اب اللہ اگر نمبر لکھنا چاہے تو لکھنے پہلے سے سورہ محمد کی آیت نمبر ایک سے بیس تک ایک سے تیرہ تک آیت نمبر ایک سے تیرہ تک اور بیس سے اڑتیس تک اللہ دین اللہ اللہ من ربهم کفر جو لوگ کافر ہیں جنہوں نے انکار کیا وہ ستو ان سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکا اضلاع اللہ, اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا اگر وہ کوئی نیک عمل بھی کریں گے اس کا بھی انہیں آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا البتہ کوئی کافر نیکی کا کام کرے گا کوئی دفاعی کام کرے گا کسی غریب کی مدد کرے گا تو دنیا میں اللہ اسے بدلا دے گا کہ کچھ راحت مل جائے گی آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نئے کام حال کیے علی محمد اور ایمان لائے اس کتاب پر جو نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من ربهم اور وہی سچا دین ہے تمہارے رب کی طرف سے اللہ ان کے گنا دور کر دے گا وہ اسلحہ اور ان کی حالت کو سنوار دے گا دیکھو بھائی جو ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا اس کے گناہ بھی معاف اور جو کافر ہو گیا اس کی نیک عمل بھی برباد اسلحہ بالا ہم جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی حالت درست کرنا چاہتے ہیں اپنا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ اسی طریقے سے مستقبل اچھا ہوگا غالی کا یہ اس لیے بے ان کہ کافر لوگ ایک جھوٹی بات کی پیروی کرتے ہیں ردین <ربِّهِم> اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس سچی بات کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے <سؤال> اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی مثالیں پیش کرتا ہے اب دو طبقے ہو گئے ایک کافروں کا طبقہ ایک مسلمانوں کا طبقہ دونوں میں جنگ ہو گئی تو مسلمانوں تم نے اس جنگ میں کیا کرنا ہے فَإِذَا لکی تو ملین کا ایمان والو جب میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ زر پر رقاب تو ان کی گردنے کاٹو حَتَّى ادا خن تو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح قتل کر چکو شد الوساکہ تو مضبوط رسوں سے انہیں باندھ لو جو قابل بچ گئے ان کو مضبوط رسوں سے باندھ لو اما منم باد الما فدا پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو حتیہ تد الحرب ازارہ یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے یعنی تمہارے مدع مقابل کوئی لڑنے والا نہ رہے غالبا یہ تو سن چکے تم ولاشا اللہ مسلمانوں اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے ولاؤ یشا اللہ اگر اللہ چاہتا لن تصرا مل تو خود ان سے بدلہ لے لیتا بلا باغ تم کے لیکن اللہ تم میں سے باغ کو باغ کے ذریعے آزماتا ہے کہ کون تم میں سچا مسلمان ہے جو اللہ کے لیے جان مال دیتا ہے اور کون تم میں سے نام کا مسلمان ہے اب جو تم میں سے سچے مسلمان ہیں وہ اگر مارے بھی چاہیں تو تب بھی کامیاب ولہ قتلوا فی سبیل اللہ جو شخص قتل جو لوگ مارے جاتے ہیں قتل کر دیے جاتے ہیں اللہ کے رستے میں فلئی عدل امال اللہ ان کے اعمال طائع نہیں کرے گا بلکہ قیامت تک ان کے اعمال جاری رکھے گا سیاح اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا بالحم اور ان کی حالت کو اچھا کر دے گا ویود خلح الجنت اور اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا ارالحم عی سیاب بحال جس جنت کو اللہ نے ان کے لیے مہکا دیا ہے خوشبوؤں سے مہکا دیا حوروں سے یہ حکم بیان ہو گیا قیدیوں کا اس کو لکھ لیا حکم کو اپنے پاس کہ جب مسلمان جنگ میں قیدی بنائیں گے کسی کو تو اگر اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ایک احسان کیا جاؤ چھوڑ دیا تاکہ مسلمان ہو جائے ایمان قبول کرے اور ایسا بہت سفا ہوا کہ اللہ کے نبی نے بھی مفت قیدی چھوڑے اور صحابہ نے بھی چھوڑے حضرت صلاح الدین ایوبی نے تو بہت چھوڑے جب بیت المقدس فتح کیا تھا صبح سے شام تک کسی کو نہیں مارا جب انہوں نے فتح کیا تھا مسلمانوں سے تو ان کے گھوڑے بھی کر رہے تھے مسلمانوں کے خون میں مسلمانوں کے خون میں ان کے, میں ان کے, میں ان کے, میں ان کے گھوڑے چلتے تھے گھٹنوں تک ان کا گھٹنوں تکوں کی ٹانگیں شروع ہو گئی تھی جب مسلمانوں نے واپس لیا تو ایک آدمی کو بھی قتل نہیں کیا بس لڑائی کے بعد کیا دروازے کھول دو سب کو آزادی ہے تو جاتا ہے چلا جاتا ایسا رام و کرم کا معاملہ دوسرا یا فتیا لے کر چھوڑ دو کچھ پیسے لے لو ان سے یا اپنا کوئی قیدی اس کے بدلے میں چھڑا لو اور اگر ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اس کی تین شکلیں اگر قیدی بنا کے رکھنا چاہتے ہو تو اس کی بھی تین قتل کرنا بھی جائز ہے اگر کوئی بہت بڑا مجرم ہو اور اس سے کوئی سخت قسم کا نقصان ہو اور دوسرا یہ کہ اسے غلام بنا لو یہ حکم تھا اسلام میں اور تیسرا یہ کہ غلام بنانے کے بعد اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسے اپنے پاس دارالاسلام میں رکھ لو اپنا مسلمان بھائی بنا لو اسے تو یہ پانچ احکامات ذکر کیے قیدی بنانے سے پہلے جب تک لڑائی ہو رہی ہے تو خوب مارو لیکن جب وہ قیدی بن گیا اب اس پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھانا مارنا نہیں اٹھے تو اسلام میں قیدیوں پر تشدد اور ان کو مارنے کا کوئی حکم موجود نہیں ہے اور مسلمانوں نے ہمیشہ قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جس کی وجہ سے ان قیدیوں سے اللہ نے دین کے بڑے بڑے کام لیے چنانچہ قطوح شام وغیرہ میں لکھا ہے کہ ایک ایک قیدی نے مسلمان ہو کر کافروں کے کئی کئی قلے مسلمانوں کو ساتھ لے جا کے پتہ کرائے تو یہ اسلام کا حسن اخلاق ہے بہادر قومیں کبھی کسی بے بس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھایا کرتی تو یہ سارے احکامات ذکر کر دیے ساتھ ساتھ جہاد کی دعوت بھی دے دی اور مسلمانوں کو سمجھا دیا جو ہر دوسرے دن کہتے ہو نا فلاں نے افغانستان میں اتنے کے مروا دیے فلاں نے کر دیا کام مروائے نہیں ہے زندہ کروائے مرے تو تم ہو سارا دن دنیا کے پیچھے کھانے کے پیچھے کھاؤ پھر اس کے بعد پیٹ میں درد ہے اب ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب اب کچھ دوائی دے کے یہ کھانا ذرا ادھر ادھر ہو جائے اب کھانا ادھر ہو گیا ڈاکٹر صاحب دوائی تو بھوک نہیں لگ رہی ڈاکٹر نے کھانا دیا اب بھوک لگ گئی اب الٹے دکھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہزم کے کچھ دے دو سارا دن تمہاری یہی حالت اور تین چھوڑ کے بیٹھے ہو وہ تو چلے گئے وہ تو اللہ کی روز کھا رہے اس لیے مت کہا کرو کہ مر گئے اللہ ان کے امال کو ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنا دی اور ان کے امال کو جاری فرما دیا یا اللہ دین کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا وہی سب اور تمہارے پاؤں جما دے گا وہ اللہ جو کافر لوگ ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے امال ضائع کر دیے غالی کا بھی یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کری ہوں ماں اللہ اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی بتا اللہ نے ان کے اعمال حق کر دیے آپ الم یسیلو پھر کیا یہ لوگ زمین میں نہیں فیان کی من کہ وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے والوں کا ڈالا ولیل کافرین سالوہ اور کافروں کو ایسی ہی حال سے ملتی ہے اس وجہ سے بے ان اللہ مولا اللہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے کافروں کا کوئی مددگار نہیں ان پوری آیتوں کے دو مقصد ہیں ایک مسلمان کے دل میں جو اسلام دشمن طاقتے ہیں ان کی نفرت آ جائے اور دوسرا یہ بات دل میں آ جائے کہ اللہ رب العالمینا کرنا بند کر اور کافروں کا کوئی مولا نہیں تو اس سے یہ حساب برابر ہو گیا اور یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہے گا اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اللہ جناتی اور انار بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہیں والذین اللہ کفر اور جو لوگ کافر ہیں یا تمام وہ دنیا کا تھوڑا سا نفع لے رہے ہیں وہ یا اور وہ کھاتے ہیں کن انام جس طرح جانور کھاتے ہیں اور مویشی کھاتے ہیں ون نارو مت اور آگ ان کا ٹھکانا ہے بچائی منفریت یہ کلتی اخراق نہ اور کتنی ایسی بستیاں گزر چکی ہیں کہ جو ان مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھی یہاں مکہ نے آپ کو نکالا اور انہیں اپنی قوت پر بڑا ناز ہے لیکن بہت ساری بچیاں ان سے بھی زیادہ طاقتور تھی اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوا تو یہ بھی اسی طرح سے ہلاک ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی سورہ محمد آیت نمبر بیس اول اللہ اور کہتے ہیں ایمان والے لولا نزلت سورت کہ کیوں نازل نہیں کی جاتی کوئی صورت مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کو جہاد کے ساتھ ایسی محبت ہو گئی تھی کہ ہر وقت چاہتے تھے کہ اس موضوع پر آیات نازل ہوتی رہیں بس اور جب کچھ عرصہ آیات نازل نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی سے مطالبہ کرتے تھے کہ کوئی آیت نہیں آئی اس موضوع پر اس لیے پرانے مجید جو آخری زمانے میں نازل ہوا مدینہ منورہ میں ساڑھے سولہ سو آیات میں سے چار سو پچاسی آیات جہاد ہیں. تو ان چار سو پچاسی آیات جہاد سے آپ اندازہ لگائیں کہ آسمان سے آنے والی ہر وحی میں سے ہر چوتھی آیت قتال کے بارے میں آ رہی تھی اللہ کے رستے میں لڑنے کے بارے میں آ رہی تھی تو اتنا مفسل کسی بھی چیز کو بیان نہیں کیا گیا جتنی تفصیل سے قتال کو بیان کیا اور اس میں ایک وجہ ایمان والوں کی وہ رغبت تھی جو انہیں اس فریضے کے ساتھ ہو چکی تھی یہ تو ایمان والوں کا طرز عمل تھا کہ وہ قتال کے نام پر ہی خوش ہوتے تھے ویقور لبین امنور اور کہتے ہیں ایمان والے نولا نسل سورت کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی صورت قتال کے بارے میں جہاد کے بارے میں فی را دلت سورت محکمہ اور جب اترتی ہے کوئی قطی آیت کوئی قطی صورت وزیر رفیع حلف اور اس میں تذکرہ ہوتا ہے لڑائی کا اللہ کے رستے میں لڑنے کا رائطی رفیع غلوب مرزن تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے یگون علئی کا نظر المد حیل ہی مل وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی آدمی موت کی بے ہوشی میں پڑا ہو لا بس خرابی ہو ان کے لیے ہلاکتوں کے لیے یعنی جہاد کی آیت تک نہیں سن سکتے جہاد کا نام تک نہیں سن سکتے یہ ہے نشانی بس اگر کسی آدمی کا ایمان جانچ رہا ہو اس کے سامنے جب جہاد کا کتال کا تذکرہ ہوگا تو وہ خوش ہوگا اور جس آدمی کو جہاد اور کتال کا نام سنتے ہی تیوریاں چڑھ جاتی ہیں چہرے پہ غصہ آ جاتا یہ کیا بت لڑنے کی باتیں مرنے کی باتیں نبی لڑنے کے لیے نہیں آئے نبی مرنے کے لیے نہیں آئے اور یہ دہشت گردی ہے اور یہ فساد ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان کم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات تک کو محفوظ فرما لیا اچھا کام تو یہ ہے کہ تم فرما برداری کرو اور اپنی زبان سے بہتر باتیں کہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا اعلان کرو اور یہ جو روز تم دین پر تانے لگاتے ہو اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو یہ چھوڑ کے اچھی باتیں کیا کرو فائیدہ عظمل امو اور جب معاملہ موقت ہو جائے اور جہاد کا پکا حکم آ جائے فلاں اللہ تو اگر یہ اس وقت اللہ کے ساتھ سچے رہے لاکان خیر اللہ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا پہل آ گئی تم انتلئی تم انفیل و تفتام تم اور تم سے تو اس بات کی بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین پر فساد پھیلاؤ گے اور اپنی قرابتوں کو قطع کرو گے رشتے داروں کو تنگ کرو گے یا منافقوں کو جب بھی حکومت ملے گی تو ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ اللہ کی زمین پہ گناہوں کے ذریعے سے فساد برسہ کر دیں اور غریبوں کو مظلوموں کو اپنے رشتے داروں کو تنگ کریں تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو جہاد سے اس لیے معروم رکھتا ہے کہ انہیں حکومت نہ ملے اگر وہ حکومت ملے تو یہ ساری شرابیاں لاتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اگر ان طبل نہیں تم اگر تم نے جہاد سے پیٹ پھیری اللہ نے تمہیں حکم دے دیا جہاد کرو اور تم نے انکار کر دیا کہ ہم دیہات نہیں کرتے تو اس چیز سے زمین میں فساد برپا ہوں گا اور رشتہ داریاں بتا ہوں گی اس لیے کہ مسلمان جب کافروں سے نہیں لڑتا تو پھر آپس میں لڑتے ہیں اس کی وجہ سے رشتے داروں میں آپس میں قبائل کی لڑائیاں جنگیں ہوتی ہیں اور زمین میں فساد برپا ہوتا ہے اگر تم زمین کو فساد سے بچانا چاہتے ہو تو میدان دیہات میں نکل جاؤ گلائک اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت ہے اللہ نے انہیں پیرا کر دیا کہ سنتے ہی نہیں ہیں وہ آما ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اب علاب رون القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے ہم آلہ قلوب بالکال ہوا یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں ان الدین ادب اور جو لوگ جو لوگ الٹے پھر جاتے ہیں اپنی پیٹ پر لہم الہدا اس کے بعد ہدایت ان پر ظاہر ہو جاتی ہے الشیطان لهم شیطان ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کرتا ہے اور ان سے لمبی زندگی کا وعدہ کرتا ہے مفترین نے لکھا ہے سب لهم شیطان ہر وقت منافق کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تو دیہات میں گیا تو مر جائے گا اور تو جہاد میں نہ گیا تو, تو لمبی زندگی دیے گا اسی وجہ سے وہ جہاد میں پاؤں رکھنے کا بھی نہیں سوچتا کہتا ہے گولی چلے گی تو میں ہاتھ کا مریض ہوں دل ٹوٹ جائے گا میرا میں ختم یا دشمن بس مجھے ہی مارے گا اور کسی کو نہیں مارے گا یا سبونا کلّا سیاحت نئے مجاہدین مصافے کے لیے چلے جائیں تو ہاتھ پیسے کر لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے ہاتھوں کو دہشت نہ لگ جائے اور ہم کہیں کوئی ہمیں آ کے مار نہ تھے ہمیں ان کے گھر کے باہر سے کوئی مجاہد گزر جائے تو پارٹی سے پانی بہاتے تاکہ کا دیکھ نہ لے کہ اس کے گھر پہ کوئی مجاہد گزرا تھا کہ یہ مسلمان نہ ہو مجاہد نہ ہو جو اشیتان اس لحم شیطان ہر وقت اسے بتاتا ہے کہ تو عقل مند ہے اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو لڑنے کی بات نہ کرے جو جیات کی بات نہ کرے جو کافروں سے بنا کے رکھے جو ان کے قدموں میں گرے جو ان کے ساتھ معاہدے کرے سنے کرے ان کے پاؤں میں گرے ہر وقت یہی بات جو ام لالحم اور شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ تھی تو ابھی بہت کام کرنے ہیں بہت زندہ رہنا ہے اگر تو چلا گیا پیچھے سارے دین کے کام بند ہو جائیں گے اگر تو مر گیا دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا تو بھائی اللہ کے نبی شہادت شہادت کی دعائیں کر رہے ہیں دنیا سے چلے گئے صحابہ چلے گئے تو میرے آپ کے مرنے سے کیا ہوگا اپنے ہی فائدہ ہو جائے گا ہمارا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن شیطان یہ مطابق ڈالتا رہتا ہے شیطان پر ان کے بتاوس کیوں چلتے ہیں اس وجہ سے چلتے ہیں کہ یہ یہودیوں سے اور کافروں سے پیار رکھتے ہیں جو مسلمان یہودیوں سے اور کافروں سے تعلق رکھے گا اس پر شیطان کا وقت چلے گا اور شیطان اسے بدب سے ڈالے گا اس وجہ سے ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے تھے اللہ کے نازل کی ہوئی کتاب کو ان سے کیا کہا تھا سنتی کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری ہی کیا کریں گے کہتے تھے مجبور ہیں مسلمانوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا پڑتا ہے لیکن اندر سے ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری بات مانیں گے ولہم السلارحم اللہ ان کے سارے راز جانتا ہے پکئی فرا تومل ملائے اگر دنیا میں کل منافق وقتی طور پہ چند دن اپنی زندگی کو ظاہری طور پہ بچا بھی لے موت بڑی خطرناک ہوتی ہے عبرتناک ہوتی ہے منافق کی پقعی فیرا تو پتہ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہیں جب ریبا ہوں مارتے ہیں ان کے چہرے پر ان کی پیٹ پر بھی اس لیے کہ انہوں نے اس رستے کو اختیار کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے وہ کری ہوں اور اللہ کی اللہ کی رضا کو ناپسند کیا احبط امال اللہ نے ان کے امال حد کر لیا ہم حبیب گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں منافق کا مرض ہے اللہ یکرج اللہ, اللہ ان کے دل کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا بلا اُن کا تو ہم آپ کو دکھا دیں فلاں اللہ ہوں بے سیما ہوں فلا عرب کا ہوں بے سیما پھر آپ انہیں پہچانیں گے ان کے سیروں سے ہمارا ہم ہم اگر چاہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ منافق یہ منافق یہ منافق پھر آپ ان کا چہرہ دیکھ کے پہچان لیں گے بعض مفسرین نے دوسرا ترجمہ کیا ہے بلاؤ نشا النا چاہیے اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں لیکن فلاح تو ویسے ان کے چیروں سے ان کو پہچانتے آپ تو پہلے سے پہچانتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں غزوہ اہد میں یہ لوگ نہیں گئے رستے سے واپس آ گئے ہندک کے موقع پہ یہ بھاگ گئے تبوک کے موقع پہ بہانا کسی ایک جہاد میں بھی شریک نہیں ہوئے زندگی میں اور بہانے ان کے پاس ہر جہاد کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں کہ یہ غیر یہ غیر شریع ہے یا قتال نہیں ہے یا سردی ہے یا گرمی ہے یا فلاں ہے جانے کی نیت ہی نہیں ہوتی ان کی تو آپ تو ان کو چیروں سے پہچانتے ہیں ولا تاری فن فی الحان فول اور پھر آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے لہجے سے ان کی بات کرنے کا انداز اگر کہو کہ آؤ غنیمت تقسیم ہو رہی ہے تو آ جائیں گے میٹھی میٹھی باتیں اور جیسے ہی آپ انہیں جہاد کے لیے بلائیں گے ایک دم تین پر تانے آپ پر تانے اعتراضات اور ہر طرح کی ان کا لہجے ہی بدل جاتا ہے ان کا انداز ہی بدل جاتا ہے اور طرح طرح کی شرارتوں میں پڑ جاتے ہیں وَلا اللہ تمہارک بطارا تمہارے امال کو اچھی طرح جانتا ہے والا نبل النگ اللہ فرماتا ہے جو بھی تم کر لو ہم تو تمہیں ضرور جاتیں گے حسا نالم الجاہدین تاکہ ہم دیکھ لیں الگ کر دیں کہ مجاہد کون ہے تم میں سے وہ سابرینہ اور دین پہ ڈٹ جانے والے کون لوگ ہیں وہ نبل و اخبار کم اور ہم تمہاری خبروں کی اچھی طرح سے جانچ کریں گے اور تصدیق کریں گے اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں گے دیکھو بھائی کتنی واضح آیات ہے منافع کو موت کے وقت اتنی سختی اور رشتے پیٹ پہ مار رہے ہیں منہ پہ مار رہے ہیں کھینچ رہے ہیں روح کو قبر میں سختی حشر میں ساتھ شہادت کے فضائل نہ موت کے وقت سختی ہے نہ مرنے کے بعد کوئی پریشانی نہ قبر میں کوئی مسئلہ نہ حشر میں کوئی مسئلہ دونوں رستے ہمارے سامنے کھلے ہوں اس کے باوجود انسان تحفظات رکھ کے بیٹھا رہے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت نہ مانگے اور رستے کو اختیار نہ کرے تو پھر وہ منافقت کو پسند کرتا ہے اللہ معاف کرے حالانکہ منافت سے اللہ تعالیٰ کی تنہا مانگنی چاہیے سورہ محمد آیت نمبر بیس سے لے کے اٹتیس تک آگے ابھی کر رہی آگے تک ان اللہ کفر اللہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے رستے سے وشاق الرسول رسول کی مخالفت کی ممبادہ طبی نہ اس کے بعد کے ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی نہیں حضور اللہ شیا یہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑا سکیں گے ویسے بھی تو اور اللہ تعالیٰ ضائع دے گا ان کے امال کو یادین اللہ کرو اللہ کیسول کی اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو ان اللہ کفر فارم فلنگ اللہ جو لوگ کفر پر ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں پھر حالت کفر پہ مر جاتے ہیں اللہ ان کی کبھی بخشش نہیں کرے گا جن کافروں کے پیچھے تم جاتے ہو نا اور ان کی دوستیوں کو عزت کے نشان سمجھتے ہو ان کی یہ حالت فلادلمی <سَلْمِي> یہ دوسری بار قرآن میں، ایک بار عرض کیا تھا کہ کی لاشیں پڑی تھیں ٹکڑے پڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی کو زخم تھے صحابہ اپنے زخم سنبھال رہے تھے منافقین خوشی سے بگلے بجا رہے تھے کافر تانے دے رہے تھے کہ کہاں تمہاری فتح اس وقت اللہ نے کہا تھا ولا تہین کہ کوئی کم ہمت نہ دکھاؤ یہ جو تمہارے لوگ مرے پڑے ہیں یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور بڑا اونچا مکان ولا تہن تنؤ میں شکست کے وقت کہا گیا کہ تم غالب ہو شکست کے وقت کہا گیا جو ظاہری حجیمت تھی اور پھر اس موقع پہ کہا گیا کہ دنیا کی ساری کتریا طاقت جمع ہو جائے فلاں ہمت مت ہار جانا دنیا کی محبت میں آ کر شہادت کو نہ بھول جانا وہم کے مانا یہی آتے ہیں حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کہا کہ کے کافروں کی طاقت دیکھ کر ہمت نہ ہار جانا تدعو بلاسلم کہ تم انہیں صلح کی طرف بلانے لگو کیا ہوتی ہے اب ہم ہار گئے صلح کرتے ہیں جیسے غزب بہت کے بعد کچھ کمزور سے مسلمان کہتے تھے تو درگاہ بنا کے جاتے ہیں ابو اس سفیان سے اندر اندر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب تو ہم ہار چکے اب ہمیں دو شع چاہیے تھوڑی دیر میں شکایت تسلیم کر لی اللہ فرماتے ایسی غلطی مت کرنا ہو لجنا رہا سلا کے لیے وہ جھکے تو پھر تم نے سُنا کرنی ہے خود تم اپنی بزدلی اور کمزوری کی وجہ سے تو اسلام کو کمزور کرو گے اور بدترین مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں اسلام کمزور ہو صحابہ نے جسم کٹا کے اور سوچی اور روٹیاں کھا کر اسلام کو قوت دی اور تم نے بہت پراٹھے کھا کے اور بہت اپنے آپ کو بنا کے اسلام کو دلیل کیا تو اس سے بڑی مسلمان کے لیے حسرت کی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو اپنی کمزوری کو اسلام پر مسلط مت کرنا کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے کافروں کے پاس صلح کے پیغام لے کے جاتے رہو فلا فلاں کم ہمت مت ہو جانا وہ کہ صلح کے لیے پکارنے چلے گا ان کو صلح کے لیے نہ پکارنا تم ہی غالب رہو گے اور یہ غلبہ کئی طرح کا ہے بعض دفعہ تمہیں یہ غلبات نظر آئے گا اور پانچ دفعہ فوراً نظر نہیں آئے گا مستقبل میں نظر آئے گا والما حکم اللہ تمہارے ساتھ ہے بھلائی یتی ر تمہارے اعمال میں تھوڑی سی کمی بھی نہیں کرتا تھوڑا سا نقصان بھی نہیں کرے گا اور جس دنیا کی زندگی کی خاطر تم کافروں کے نیچے لگتے ہو اس کی اپنی حالت کیا ہے ان نمل حیات دنیا دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے اس کھیل اور تماشے کو اصل نہ سمجھو وہ ان تک اگر تم ایمان مان گے اور بچ کر رہو گے کافروں کی یاریوں سے دوستیوں سے شیطان کے مکرو فریب سے یوز گم اللہ تمہارا اجر پورا پورا دے گا ولا یس الکم اور تم سے تمہارے مال بھی نہیں مانگے گا ایس الکم اور اگر اللہ تم سے تمہارے مال مانگے جہاد کے لیے اللہ کے رستے کے لیے فیوٹ بھی تم اور پھر اصرار بھی کرے تمہیں تنگ بھی کرے تب خلو تو تم بکل کرنے لگو گے وہ یوکری اور وہ ظاہر کرتے گا تمہارے دل کی تنگی اپنا بکل ظاہر کر بیٹھو گے ہاں تمہاں الا دیکھو تم وہ لوگ ہو تج اون سن فکوفی سبھی تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے رستے میں خرچ کرو فامن تم تم میں سے کچھ لوگ بکل کرتے ہیں وہ میں تو جو تم میں سے بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات ہی پر بخل کرتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ نے میدان جنگ میں ایک روپیہ خرچ کیا اور کچھ عرصے بعد ساری دنیا کے خزانے ان کے پاؤں میں پڑ گئے تو جو جہاد میں ایک خرچ کرے اللہ دنیا میں اس کو ہزاروں لاکھوں دیتی ہے دنیا جلتی رہتی ہے اور آخرت تو ہے ہی اس کی اس لیے کہ آخرت کا تو وہ مالک و خریدار بن چکا اللہ نے اس کو بیچ دیا آخرت یش رول لڑایا دنیا بلا گرا کا تو وہ خریدار ہے وہاں تو اس کی مالک جیسی ہوگی اور جنت اس کی خریدی ہوئی چیز جیسی ہوگی تو تم بخل نہ کرو اس لیے کہ اس بخل کرنے کی وجہ سے تمہارا مال بھی محفوظ نہیں رہے گا اور تم اللہ کی نعمت اور غنائم کے بھی محروم رہو گے ولغنی اللہ جو تم سے مانگتا ہے اس وجہ سے نہیں مانگتا کہ اللہ محتاج ہے اللہ غنی بے نیاز ہے بان تو اور تم محتاج ہو وہ اگر تم پیٹ پھیرو گے اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرو گے جی کے لیے نہیں نکلو گے اللہ بھی تمہارے انتظار میں نہیں رہے گا یس تبدیل قوم وہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا تم ماں لائے پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے جن کی صفت پیچھے کئی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی ہے تو اس آخری آیت میں باقاعدہ طور پہ انفاقی اللہ کی ترغیب دی ہے اور اسی پر اس صورت کا خاتمہ ہوا ہے سورہ محمد مکمل ہوگی گیا سورت الفتح مد عنیت الفتح مدنی ہے اس کی انتیس آیتیں ہیں اور اس کی آیات جہاد کی تعداد بھی انتیس ہے تین غزوات کا اس میں ذکر ہے سرہ حدیبیہ کا ذکر ہے غزوہ خیبر کا ذکر ہے اور فتح مکہ کا ذکر ہے اور اس میں جو اہم ترین بحات کی گئی ہے وہ بیت الج کی ہے کہ بیت الجحاد کی اسلام میں کیا حیثیت ہے کیا مقام ہے؟, ہے اور اس سے مسلمانوں کو کیا کیا فوائد ملتے ہیں پڑھیں پڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بالکل واضح فتح عطا فرما دی ہے تقدع من اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے جو ہو چکے آپ کے کا لفظ استعمال کیا ہے جو کمی رہ گئی آپ کی اپنے گمان میں وما اور جو پیچھے رہ گئے وَيُتِمّ وَيُتِمّ علی کاعالی پورا کر دے آپ پر اپنے احسان کو سیرات مستقیمہ اور آپ کو چلائے سیدھے رستے پہ پر پر قرآن کا اسلوب بہت عجیب ہے جہاں مسلمان پتہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہاں قرآن انہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ استغفار کرو تو استغفار کروں وہاں یہ کہہ رہا ہوتا کہ تم نے پتہ پالی ہے اور جہاں مسلمان زخمی ہو کر گرے پڑے ہوتے ہیں اور کافر فتا کا جشن منا رہے ہوتے ہیں قرآن کہہ رہا ہوتا ہے ان تم العالو تم غالب قرآن عجیب انداز سے تربیت کرتا ہے اور یہاں جب مسلمان روتے ہوئے اور زخمی دل واپس جا رہے تھے کہ ہم نہ تو عمرہ کر سکے یہ سلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی تھے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کریں گے چودہ سو صاحب کرام کو لے کر آ گئے ہدیبیہ کے مقام تک پہنچے مشرقین کے ساتھ معاملہ چل پڑا روک دیا گیا پھر سلح, سلح کا معاہدہ ہوا جس کو سلح حدیبیہ کہتے ہیں اس معاہدے کی شرطیں بھی مسلمانوں کو ناگوار تھی اور اس میں بعض ایسے الفاظ بھی تھے جس سے مسلمانوں کے دل چھلنی تھے اب مسلمان وہاں سے واپس جا رہے ہیں بظاہر ناکام عمرے سے محروم ہو کر کوئی فتح بھی حاصل نہیں ہوئی اور قرآن کے تئین نہ بتانا لگا فتح مبینہ ہم نے آپ کو بہت واضح فتح تھا فرما دی یہ پرانے مدید کا ایک بہت عجیب اسلوب ہے فتح مکہ بیان کی تو کافت تغفیر و استخبار کی دیے یہاں واپسی کو فتح قرار دے دیا جہاں مسلمان جیت رہے ہو وہاں تقوی کی تلقین شروع ہو جاتی ہے جہاں ہار رہے ہو وہاں کہا جاتا ہے کہ تم غالب ہو چکے ہو اور تم غالب ہونے والے ہو ہمت کرو مزید آگے بڑھو دشمنوں کا پیچھا کرو زخمی حالت میں ہر حال میں اللہ تبارک مطالعہ مسلمانوں کی تربیت فرماتے ہیں تو ان پتہ الگ کا فتح, فتح میں اس بات کا واضح اعلان تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا یہ جو صلح سلابیا ہوئی یہ جو بیعت زبان ہوئی یہ آپ لوگوں کے لیے بالکل کھلی پتا چوک اعلان ہے اور اب آپ لوگوں کی فتوحات کو قیامت تک کوئی بھی نہیں روک سکے گا اس کی چند وجوہات پہلی وجہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر آگے بڑھنا تو سیکھ چکے تھے لیکن گاڑی کے اندر خالی ایکسیلیٹر کافی نہیں ہوتا بریک بھی ضروری ہوتی ہے جب تک بریک نہیں ہوگی اس وقت تک گاڑی پوری کام کر سکتی ہے تو مسلمانوں کو مسلسل تربیت کر کے کیا ہو گیا کیوں نہیں لڑتے ہو بمالک اللہ کو قاتل ہونا کیوں ان فروخ کی پابندا خود باڑی سے ملک سکھا لوں جگہ جگہ سارے تیار ہو گئے بوڑھے بچے جوان عورت اب اللہ کے حکم پہ لڑنا مرنا تو سیکھ گئے لیکن اب اس چیز کی آزمائش باقی تھی کہ اگر کہیں یہ خود لڑنا چاہیں اور اللہ انہیں لڑائی سے روکے تو رکنا بھی سیکھے کہ نہیں سیکھے چنا اس موقع پہ یہ لڑنے کے لیے تیار ہے چودہ سو صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کنہ نبائی عال المودی ہم موت پر بیٹ کر رہے تھے بندو بھائی اعلیٰ اللہ نفرہ جس بات پر بیچ کر رہے تھے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سارے لڑنے کے لیے تیار اسلامی نشکر میں نعرے لگ رہے ہیں شہادت کے تذکرے کر رہے ہیں قرآن کی آیاتِ جہاد کو دوہرایا جا رہا ہے میں نے بتایا ہے کہ ہر موقع پہ اسلامی لشکر میں قرآن اور جہادی آیات کی آوازیں لگتی ہیں تو پھر جوش بڑھ جاتا ہے اب سب لڑنے کے لیے تیار ہیں اور حکم ملا کے واپس جانا ہے اور سب سال مکہ پہ حملہ بھی نہیں کرنا اور معاہدے میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھنی ہمارا کوئی آدمی بھاگ کے ان کے پاس چلا جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے ان کا بھاگ کے آئے گا تو ہم واپس کریں گے یار رسول اللہ کیا اسلام سچا نہیں ہے کیا ہم مسلمان سچے نہیں ہیں کیا ہم اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتے کیا ہم نے ان کو بدر کے میدان میں پھانس نہیں چکائی کیا ہم نے عرب کے میدان میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہے کوئی صفائی نہیں دینی میں نے تم نے واپس جانا ہے واپس جانا ہے کیا ٹھیک ہے لبئی اللہ لب گا رہے ہیں رو رہے ہیں دل ٹکڑے ہیں اللہ نے کہا ان پتہ لگا فتح مدینہ اب اسلامی جماعت مکمل ہو چکی جب تم نہیں لڑنا چاہتے تھے میں نے حکم دیا تم لڑنے آگے اب تم لڑنا چاہتے تھے میں نے حکم دیا تم پیچھے ہٹو تو تم اب تم اب ایک مکمل لشکر بن چکے ہو جس کے پاس ایکسیلیٹر بھی ہے بریک بھی ہے جو اٹیک کرنا بھی جانتا ہے پیچھے ہٹنا بھی جانتا ہے جو چال بھی سیکھ چکا ہے جنگ تو ایک چال کا نام ہوتا ہے جنگ کس چیز کا نام ہے خدرات تفصیل قرطبی میں نکلا الحرب خدعتن کے معنی یہ نہیں ہے کہ جنگ میں چالے ہی چالے ہوں گے جنگ تو ایک سال کی مار ہوتی ہے اگر کوئی عقل سے ایک سال چلتے تو ساری دنیا کا کپر ہلنے لگ جاتا ہے مسلمانوں چالے چلنا تو سیکھو پرانے مجید کے قواعد اتحاد کو یاد پر کرو الحرب خدعتن جنگ ایک سال کی مار ہوتی ہے صرف ایک سال کی مار بات آ رہا سمجھ آ گئی دوسرا مانا مالاي, پتہ نہ پہلا مانا سمجھ آ گیا آپ کو کہ صحابہ کرام کا واپسی کے لیے تیار ہو جانا یہ فتوحات کا دروازہ کھولنے کی نشانی تھی کہ اب یہ پکے پکے نجائز بن چکے ہیں اپنے امیر کے فرما برداری سے آگے بھی بڑھتے ہیں پیچھے بھی ہٹتے ہیں اب ان کو کوئی نہیں روک کرو نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کے تربیت کیا آپ پڑھنا شروع کریں مکی صورتوں کو پھر مدنی صورتوں کو پھر سور حجرات کو کہ مسلمانوں میں ایک چیز کا شعور پیدا ہو جائے وہ شعور یہ پیدا ہو جائے کہ دنیا میں مسلمان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کے سارے کافر بھی اس کے مقابلے پہ نہیں آتے جب مسلمانوں میں اپنے مسلمان کی عزت جان مال کی قدر و قیمت بیٹھ جائے گی اور اس کا عروج انہیں نظیر ہو جائے گا تو اس کے بعد ان پر قطوحات کے دروازے کھل جائیں گے اور جب مسلمانوں کے دل میں اپنے مسلمان کی جان کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی تو ان پر شکست کے دروازے کھل جائیں گے پہلے, پہلے یہ قدر تمہارے دل میں ہوگی پھر ساری دنیا پہ آئے گی اب دیکھے حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا ایک آدمی تھے صحابہ کی نیت عمرے کی تھی خبر آ گئی کہ گرفتار ہو گئے ہیں یا شہید کر دیے گئے اللہ کے نبی درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور دنیا کی تاریخ نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کے موت کے لیے تیار ہو موت کے لیے اب اس سے بڑی بھی انسانی جان کی کوئی قدر ہو سکتی جب مسلمانوں کی جان کی یہ قدر و قیمت مسلمانوں نے دکھائی اللہ نے فرمائی نہ پتہ نہ لگا پتہ مبینہ اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا اب تمہیں کوئی نہیں روک سکتا واپس کرو تیاریاں کرو خیبر سے مالے غنیمت پکڑو پھر اگلے سال تیاری کر کے آنا عمرہ کرنا اس میں روحانیت حاصل کرو اور سن آٹھ ہیکری میں آ کے مزہ بھی تمہیں مل جائے گا ہر طرح سے کٹوحات کے دروازے کھل گئے میں اب بھی کہتا ہوں مسلمان آج بھی اگر مسلمانوں کی قدر و قیمت کو اونچا کر دیں اور ایک ایک مسلمان کے لیے ساری قوم کھڑی ہو جانا شروع ہو جائے ہم نے کسی پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہم تو خود ہی سامنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان مر رہے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اس کی. ایک آنسو تک نہیں گرتا کبھی رات کو اٹھ کے دل چڑپتا بھی نہیں ہے کہ ہماری قوم کا کوئی آدمی گرفتار ہے ہمارا کوئی مسلمان زنجیروں میں بندہ ہے بتاو شامیہ میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان عورت گرفتار ہو جائے تو مشرق کے مغرب تک کے مسلمانوں پہ اس کی پنانا فرض عین ہو جاتا ہے لیکن مسلمان اس جذبے سے محروم ہوئے تو یہ صورت اس جذبے کو بھی بیدار کرتی ہے اور تیسرا حکمت عملی وحید الدین خان نے لکھا ہے کہ سلح ادے میں مسلمانوں نے تب کی صلاح کی تھی ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی گستا بھی ہے دب کے سلح دب کے تو سلح نہیں کی دب کے سلح تب ہوتی کہ مشرقین مکہ تلوارے لے کر اوپر کھڑے ہوتے اور مسلمان کہہ رہے ہوتے نہیں جی ہم واپس جاتے ہیں معاف کرو واپس جاتے ہیں معاف کرو یہ دب کے صلاح مشرقین مکہ خود سلح کی درخواست لائے اللہ کے نبی نے درخواست پیش نہیں کی تھی اللہ کے نبی نے چودہ سو صحابہ کے ساتھ موت کی بیچ لے کر لڑنے کا ارادہ کیا اس بیچ کا ایسا روز پڑا کہ مجھے صلح کے لیے آ تو صلح کی درخواست انہوں نے کی تھی اللہ کے نبی نے اسے قبول فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جنگ جاننے والا کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جنگی حکمت عملی اتنی طاقتور ہے کہ اس سے دنیا کے لشکروں کو شکست دی جا سکتی ہے آپ آت اپنی قوم کو جانتے تھے اور آپ بہت عرصے سے انتظار میں تھے کہ قریشی کسی معاہدے کی حالت میں آئے میرے ساتھ آپ جانتے تھے ان کی عادتوں کو بھی جانتے تھے ان کی حالات کو بھی جانتے تھے آپ یہ جانتے تھے کہ قریشی اوپر سے تو معاہدے کر لیتے ہیں اور اندر سے توڑتے ہیں اور ظاہری طور پہ ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں آپ چاہتے تھے کہ ایک دفعہ معاہدہ کر کے مجھ سے جنگ روکے تاکہ میں پہلے وہیوں کا خاتمہ کروں ارد گرد کے تمام قبائل کو اپنے ساتھ لوں اور آپ کو پتہ تھا کہ یہ زیادہ عرصہ اس معاہدے پہ نہیں رہ سکیں گے تو دس سال سے پہلے اللہ رب العالمین اس مسئلے کو بھی حل فرما دے گا ایک بہت بڑی چنگی تصبیت تھی ورنہ کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی اتنا سا جھکنا بھی گوارا نہیں کیا جب آپ مطلب کرنا میں تھے مکہ مکرمہ میں جب کوئی طاقت نہیں تھی کوئی قوت نہیں تھی اللہ کی طرف سے بھی لڑنے کی اجازت نہیں تھی آپ نے وہاں کوئی کامیں پن کیا جس نے ذرا سا جھکنا ہوتا ہو تو یہاں جو ان کی کڑی شرطیں مانی ہے یہ صرف اس وجہ سے مانی ہے کہ ایک دفعہ یہ مشرق اس معاہدے کی ترتیب میں آ جائے چکرے جائے اس کے بعد ان کا خاتمہ کرنا آسان ہوگا اور اللہ کے نبی کی تو تمنا تھی آپ تو جب مکہ سے نکل رہے تھے اور آپ کی آنکھوں کے آنسوں جاری تھے تو قرآن تسلی دے رہا تھا ان اللہ کی فرض علی کل راج ان کا ارامات کہ جس اللہ نے آپ سے قرآن نازل کیا ہے وہ ضرور آپ کو اس سرزمین پہ لٹائے گا تب ندی کے دل کے زخموں پہ مرہم لگا تھا آپ تو مکہ کی فتح کے انتظار میں زندگی کے دن اور راتیں جن جن کے گزار رہے تھے اور یہ معاہدہ فتح مکہ کی نشانی تھی آپ وسلم نے تن سرائے کو قبول فرمایا تھا لوگ سمجھتے نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو بدر میں لڑتے ہوئے دیکھا ہو عہد میں تیروں کی بوچار کے درمیان آپ کو میدان جنگ میں جٹا ہوا اور زخمی حالت میں خون میں لط دیکھا ہو جتنے آپ کو قبیلے بنو قبیلہ حوادن اور شطیف کے چار ہزار تیر اندازوں کے درمیان کھڑے ہو کے شیر پڑتے ہوئے دیکھا ہو اند نبی وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی مشرکوں سے دب جائیں گے اگر دبنا تھا تو یہ بیچ کس چیز کی تھی یہ بیچ کس چیز کی اگر دب رہے تھے تو اس لیے کبھی یہ جرم بھی نہ کرے کہ بھول کے کہیں کہ سُنا ہو تھی سب کے نہیں کی تھی بلکہ حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الحمد للہ کامیاب رہی انتہا اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا طریقہ یہ تھا کہ ہر فتح کے بعد کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ تو تھے نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصروم رکھا